الحمدللہ کفا و سلامنا لعبادہ اللذین اصطفاء اما بعد محترم ناظرین پروگرام حقوق اللباد کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے شاہر کے حقوق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء ربش رہ لصدری ویسر لیامری و اہل اللقدتا من لسانی افقہ قولی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و علیہ ابراہیم حمید المجید اللہ مبارک محمد ولا محمد کمبارک ابراہیم ولا علیہ ابراہیم کا حمید المجید انسانی رشتوں میں ایک اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے شادی سے پہلے جو میاں بیوی خواب دیکھتے ہیں اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو شروعاتی دور میں تو کسی طریقے سے کام چلایا جا سکتا ہے لیکن بات کے دور میں وہ کام نہیں چل سکتا شادی کا مقصد اسلام نے جو بیان کیا ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو میاں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے سورہ نمبر, نمبر اکیس میں اللہ نے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بیوی مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے جس طریقے سے شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے بیوی کو بھی شوہر کی ضرورت ہے مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 187 اللہ نے کہا ہن لباس القم و انتم لباس وہ عورتیں یعنی بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو لباس کا کام کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا ایک دوسرے کے ایپ کو چھپانا شادی کے بعد جن تمناؤں کے ساتھ زندگی شروع ہونی چاہیے تھی اگر وہ شروع نہیں ہوئی تو آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرتے جب تک دونوں کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا نہیں ہوگا وہ گھر ہمیشہ جہنم بنا رہے گا جنت نہیں بن سکتا اسی لیے تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ شادی کر کے پس گیا آج کل لوگ کیوں بولتے ہیں ایسا انہیں کیوں نہیں بولنا چاہیے عورت بھی سوچتی ہے کہ جی کہاں سے میں اس کے چکر میں پھنس گئی اور یہ شادی ہو گئی سکون تو مل ہی نہیں رہا بہتر تھا اپنے ماں باپ کے گھر رہتی آخر ایسا کیوں اگر میاں بیوی بی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کر لے تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی آج ہمارے درمیان طلاق بہت زیادہ پائی جا رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے مرد چاہتا ہے کہ میں مرد ہوں اور میں اپنی مردانگی کے آگے عورت کا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا عورت چاہتی ہے کہ جی پہلے وہ میرے حقوق ادا کریں پھر میں ان کے حقوق ادا کروں گی یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں تو حقوق ادا کر رہی ہوں لیکن وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ آیت سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چھتیس ہے ار رجالقام عال نسا تو اس آیت کے تحت میں شوہر کے حقوق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کیا کیا کرے اگر وہ یہ حقوق ادا کرتی ہے تو فائدہ ان کا ہے وہ گھر انشاءاللہ اللہ جنت نما بنے گا شوہر کے حقوق کیا ہے جو ایک بیوی کو ادا کرنا چاہیے جو ایک بیوی کے اندر وہ صفات پائی جانی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے گھر کا ذمہ دار سمجھے اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھتیس ارجا ار قوام کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے قوام کا معنی ہے انتظام کرنے والا کیونکہ مرد جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرتا ہے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے کما کر لاتا ہے اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اللہ تعالی نے مرد کو قوام بنایا ہے انتظام کرنے والا بنایا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے اوپر ذمہ دار سمجھے نگران سمجھے بہت ساری بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو یہ درجہ نہیں دیتی تو اس گھر کے اندر سکون نہیں رہتا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس ولی رجا لی مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے درجہ مطلب ایک درجہ زیادہ ہے کیونکہ وہ باہر کے انتظامات کرتا ہے انسانی اعتبار سے دونوں برابر ہیں نیکی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور کے اعتبار سے مرد کو طاقتور بنایا ہے اور عورت کو گھر کی ملکہ کہا گیا ہے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر تین باب نمبر تین حدیث نمبر سو ستانوے کیا کہا انہوں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کن تو اغسل راسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائض. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مجھ سے قریب کرتے اور میں آپ کے سر کو کنگھی کرتی اس حال میں کہ میں حائزہ ہوتی میں حائض سے ہوتی کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھوتی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تو ایک بیوی بی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے شوہر کی خدمت کی وجہ سے اور نہ کرنے کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے مستدرک حاکم حدیث نمبر دو ہزار سات سو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب ان کے اندر ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے حاضی بالن انتی اے عورت کیا تو شوہر والی ہے کیا تیری شادی ہو چکی ہے یہ عمران بن محسن غالباً ان کی یہ پھوپی تھی تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میری شادی ہو چکی ہے کہا کیف فانتی لہو کیسے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے تو وہ کہنے لگی ماں آلو اللہ ماں آج اللہ کے رسول میں تو اس کی اتنی زیادہ خدمت کرتی ہوں جب تک کہ میں تھک نہ جاؤں وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں جب تک تھک نہ جاؤں میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں اللہ کے رسول نے کہا تھک جانے کی بات کرتی ہے کہ جب تُو تھک جائے گی تو چھوڑ دے گی فائن نما ہوا جنتوں کی و ناروں کی یاد رکھ تیرے لیے تیرا شوہر ہی جنت ہے اور تیرے لیے تیرا شوہر ہی جہنم ہے یعنی تو خدمت کر کے جنت میں چلی جا اور اگر تو خدمت نہیں کرے گی تو جہنم میں جائے گی ایک اور ادیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد اکانوے جنتی شیتی جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو کہا جائے گا اس کے لیے کہ تو جنت کے آٹھوں دروازے میں سے جس سے جانا چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا تو یہ کیوں ایسا ہے اس لیے کہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے ایسا ہے ایک بیوی بی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اتاد کرے اس کی بات مانے جو حکم دے اس کی بات مانے اگر وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے قول کے خلاف نہیں ہے تو اس کو پورا کرے اگر وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے قول کے خلاف ہے تو اسے پورا نہ کرے جیسے شوہر کہے کہ نماز مت بالکل نہیں بات ماننی ہے شوہر کہ بے پردہ گھوم فیشن کر کے دکھا اپنے مختصر لباس پہن بالکل شوہر کی بات نہیں ماننی ہے اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بھی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی شوہر کہ نماز نہیں پڑھنے کے لیے بالکل نہیں روزہ نہیں رکھنا بالکل نہیں سنانا صحیح کتاب ال کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3233 ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آئ نسائے خیرون اللہ کے رسول بہترین بیوی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تی بہترین بیوی اچھی بیوی تو وہ ہے نظر پڑے تو تو خوش نظرہ جب تیری نظر پڑے تو تو خوش ہو جائے وہ اذا تی اور وہ اطاعت کرے جب شوہر اس کے حکم دے پھر کہا ولا تو خالف ہوں فیما لحا و اور وہ عورت مال میں اور نفس میں مخالفت نہ کرے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے تو شوہر کے حقوق کا تذکرہ ہوا کہ شوہر کا ایک حق تو یہ ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے فرما برداری کرے سنانا سا کتاب الکا کتاب نمبر 26 باب نمبر 14 حدیث نمبر تین ہزار دو سو پوچھا گیا اللہ کے رسول النساء خیرون بہترین بیوی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تی تصرو ایزا نظر بہترین بیوی تو وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے وہ تو تیرو اور جس معاملے میں وہ حکم دے اس کی وہ پیروی کرے بلا تو خالف حفی و مالا بایک رہا ما اور عورت اپنے شوہر کی مخالفت اپنی جان کے بارے میں اور مال کے بارے میں نہ کرے اس چیز میں جس میں شوہر ناپسند کرتا ہے شوہر کہا کہ حق ایک بیوی بی پر تو یہ ہے کہ جنسی خواہش پوری کرے جنسی خواہش کا خیال رکھے ایک بیوی بی کے لیے ضروری ہے کہ اگر شوہر جس وقت اسے چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے لیکن اگر وہ بیمار ہے تو تیار کیسے ہو سکتی ہے سن کتاب الرضا کتاب نمبر 10 10 باب نمبر ایک ہزار ایک سو سات لہاجت ہی فلتاط ہی وہ انکان کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ آ جائے فوراً آئے گرچے وہ تندور پر روٹی ہی کیوں نہیں پکا رہی ہو روٹی جل جائے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر شوہر کو اس کے جسم کی ضرورت ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی اس خواہش کو پوری کرے شاید کہ بہت سارے لوگوں کے خراب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی بیویاں جس وقت وہ چاہتے ہیں اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں رہتی آپ کو میں دو حدیث سنانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 پاب نمبر بیس حدیث نمبر 1436, کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے ایزا دا ار رج الو امراۃ علا فراشی فلم تاطی فبات غذبان علی ملائی کا حتہ تسبہ جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے جب شہر اپنی بیوی کو بلائے بستر پر اور وہ نہیں آتی ہے اگر وہ آدمی رات بھر غصے کی حالت میں گزارتا ہے تو بیوی پر فرشتے لانت بھیجتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جائے لیکن نبی صلی اللہ وسلم کی نے نبی صلی کا خیال رکھا ہے ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں صحیح مسلم کتابوں نے کہا, کتاب نمبر سولہ حدیث نمبر ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا راستے سے اتفاق سے کسی عورت پر آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ اپنی گھر گئے اپنی بیوی کے پاس گئے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب کہیں نظر اڑ جائے آدمی کی اور کوئی عورت اس کو پسند آ جا رہی ہے تو اسی کے پیچھے نہ بھاگے جائے اپنی بیوی کے پاس جائے اور حاجت پوری کرے فائزہ اب سر احد جب تم میں کا کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھ لے اگر اس کے دل میں کوئی خواہش آ رہی ہے تو وہ جائے اپنی بیوی کے پاس فلیات کا فی یاتے اور اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے کیونکہ جو خواہش ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن افسوس بہت سارے مردوں کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اپنی بیوی چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو اچھی نہیں لگتی دوسری کی بیوی کیسی بھی ہو دوسری ہی کی اچھی لگتی ہے یہ انسانوں کی فطرت ہے اور اگر اپنا بیٹا کتنا ہی خراب ہو نہیں میرا بیٹا تو بڑا اچھا ہے لیکن دوسرے کا کتنا ہی اچھا ہو, نہیں وہ خراب ہے بیوی کے اوپر حق ہے اپنے شوہر کا کہ وہ یہ کرے کبھی بھی اس کی ناشکری نہ کرے شوہر کی ناشکری نہ کرے ہمارے درمیان ایسی بیویوں کی کمی نہیں ہے ہمیشہ وہ ناشکری کرتی ہے جی میں جب سے آپ کے گھر پہ آئی ہوں سکون کہاں ملا میں تو اپنے ماں باپ کے گھر کافی اچھی تھی آپ کے گھر جب سے میں آئی ہوں کبھی سکون ملتا ہی نہیں لیکن میں شوہر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک حدیث یاد رکھیے کہ یہ عورت کی فطرت ہے صحیح بخاری کتاب ان کا کتاب نمبر سنسٹھ باب نمبر نواسی بابران لشیر و کفران زوج حدیث نمبر پانچ ہزار ایک ستانوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا و رائے میں نے جہنم دیکھی ہے اور ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں لوگوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ایسا کیوں اس لیے کہ وہ انکار کرتی ہیں کا کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ashir, کہ وہ اپنے کی کرتی ہے اور احسان فراموش ہے ادا نہیں کرتی لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ عورت کی فطرت ہے اگر یہ جملہ کہے تو اسے کیا کرنا چاہیے لو احسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرتے رہو اگر کبھی کچھ کمی نظر آ گی, تو فوراً وہ کہے گی کہ مجھے کبھی آپ کے پاس سکون نہیں ملا مجھے کبھی بھلائی ملی ہی نہیں مجھے سکون نہیں ملا میں تو اپنے گھر پہ اچھی تھی آپ کے پاس کچھ بھی اچھا مجھے نہیں مل رہا ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے کیا کرے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں بلکہ وہ صبر سے کام لے بہترین بیوی وہ ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کا حق ادا کرے وہ کیا بہترین بیوی وہ ہے کہ کبھی بھی جب شوہر تھکا مادہ باہر سے آئے تو اسے کیا کرے اس کا اچھا استقبال کرے اور کبھی بھی شکوے شکایت کی لسٹ شروع ہی میں نہ سنائے بلکہ اسے دلاسہ دے اگر پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند جملے تو ضرور کہے کہ آپ گھبرا کیوں رہے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا میں آپ کو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ وہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو ہلکا کرتی تھی کیا بیویوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تکلیف کو ان کے بوجھ کو ہلکا کرے صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے وہاں تھے غار ہرا کے اندر وہی نازل ہوئی ایک آدمی آیا جس کو جبیلامین کہتے ہیں آپ پریشان حال تھے گھر میں آئے بیوی سے کیا کہا میں پریشان حال ہوں بیوی نے کیا جملہ استعمال کیا آج کل کی بیویوں کو وہی جملہ استعمال کرنا چاہیے جب وہ جملہ استعمال کرے گی تو کیا کوئی آدمی یوں ہی پاگل ہے کہ اپنی بیوی کو تلاک دے دے گا کون سا جملہ استعمال کیا کل و اللہ ان نقل تحسل الرحیم و تحمل الکلّا و تقسیب المادوما و تقریفہ آپ تو مہمان نواز ہیں آپ تو حق کے لیے لڑتے ہیں جس آدمی کے اندر اتنی خوبی پائی جائے اس آدمی کو اللہ کر دے گا دیکھیے بیوی بی نے اس موقع پر کیسے جملے استعمال کیے تو ایسی بیوی بی کو دیندار بیوی بی کہا جاتا ہے لیکن اگر بیوی بی دیندار نہ ہوتی تو یہی کہتی دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کیوں آپ دوسروں کی مہمان نوازی ہی کرتے رہتے ہیں دوسروں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا تو ایسی بیوی بی اچھی نہیں ہو سکتی اگر بیوی بی کے اندر اچھائی پائی جائے گی تو یہ مائی خدیجہ کا رول ادا کرے اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے گھر کے اندر سکون ضرور آئے گا مثالی بیوی تو وہ ہو سکتی ہے جو شوہر کا حق ہے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو زیادہ تکلیف نہ دے اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے تکلیف والے جملے استعمال نہ کرے آج کل بہت زیادہ عام ہیں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنترزی کتاب الرضا کتاب نمبر دس باب نمبر انیس باب الوید المرا حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوہتر لاتوزی امرات من جہاں اللہ لا توزی امرات زوجہا اللہ نما ہوا ان کوئی فارق جہاں بھی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے وہ کہ تو تکلیف نہ دے. اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے یہ تو چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے اور یہ ہمارے پاس آنے والا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے تکلیف کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہے وہ سب کچھ مطالبات کے لیے اس کو مجبور کرے بھائی جتنی ان کی طاقت ہے اتنے مطالبات پورے کر سکتا ہے ایک شوہر کا حق بیوی پر تو یہ ہے اور مثالی بیوی وہی ہو سکتی ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے آج کل جو ہمارے درمیان طلاق کی باتیں چل رہی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے اس میں بیوی کی بھی کمی ہے وہ بار بار کہہ دیجیے مجھے چھوڑ دیجیے اگر نہیں جمتا تو چھوڑ دیجیے بالکل نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کتاب و طلاق و لیان, کتاب نمبر گیارہ بابا نمبر گیارہ حدیث نمبر 1187, جو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی چیز کے تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے جبکہ بیوی تو ایسی ہو جو یہ جملہ استعمال کرے طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ میرا شباب بھی لوٹا دو میری مہر کے ساتھ کیا میری جوانی نہیں لوٹا سکتے مجھ کو مار تو آپ دے دیں گے لیکن میری جوانی کو نہیں لوٹا سکتے تو کیا کوئی آدمی اپنی ایسی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے بالکل نہیں جہاں اسے ڈر لگ جائے کہ ہو سکتا ہے میرا شوہر مجھے چھوڑ دے تو اپنے شوہر کو اختیار دے دے کہ آپ دوسری شادی ضرور کر لیجئے لیکن مجھے مت چھوڑیے سورہ سر نمبر چار آیت نمبر ایک اٹھاسی میں یہی تسکرا ہے وہ نمرات الخافتہ بے سلحا خیر۔ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ڈر لگ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے رکھے رہیے لیکن میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں تو سلاح کر لی بہترین اور مثالی بیوی تو وہ ہو سکتی ہے یا شوہر کا حق تو یہ ہے جو ایک بیوی ادا کرے کہ وہ ساس کا نندوں کا خیال رکھے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ تعجب کریں لیکن ایسی بات ہے ان نندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ساس کا بھی خیال رکھنا چاہیے صحیح بخاری کتاب الفقات کتاب نمبر انہتر حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سڑسٹھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرے باپ نے نو بیٹیاں چھوڑی یعنی میرے پاس نو بہنیں تھی تو میں چاہتا تو کسی جوان عورت سے شادی کر سکتا تھا لیکن میں نے بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ ان بہنوں کا خیال رکھے مثالی بیوی تو وہ ہو سکتی ہے جو دیور سے بچ کے رہے کشور کہا کہ دیور سے بالکل بچکر کے رہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب النکاح کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5232 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاکوم ودخول اے لوگوں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کی راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں عورتوں کے پاس مت داخل ہو عورتوں کے پاس جانے سے بچو کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے دیور کے بارے میں اپ نے کہا الحم دیور موت ہے اج دیکھیے دیور اور بھابی کا کیا مسئلہ چلتا ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کیوں؟ جہاں آپ اسلام کے قانون کو توڑیں گے وہاں غلط کام ہوگا ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شہر کے سکون کا ہمیشہ خیال رکھے صحیح بخاری کتاب القیق کا کتاب نمبر اکتر حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستر واقعہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بیمار تھا جب ان کے شوہر ابو تالا واپس آئے تو پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے کیسا ہے بیٹا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا دیکھیے بیوی ہو تو ایسی بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ صبر کرتی ہے ہو اس کا کہا وہ جہاں بھی ہے سکون سے ہے یہ جملہ شاید آپ سمجھے نہیں ہوں گے تو وہ جہاں بھی ہے سکون سے ہے یہ جملہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے فقر ربت تو اس عورت نے کھانا لایا پھر وہ انہوں نے کھانا کھایا پھر کھانا کھانے کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت بتلایا ہو اس ماکان۔ کہ وہ جہاں بھی ہے سکون سے اس کا مطلب یہ کہ اس بچے کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ رات میں دونوں میاں بیوی بی ملے بھی جمع بھی, بھی کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کے لیے جو رات میں ملے برکت عطا فرما صاحب کہتے ہیں سعید بخاری کی روایت حدیث ایک ہزار تین سو ایک کہ اس رات میں جو ملے تھے میاں بیوی بی اللہ تعالی نے اس کی برکت سے ایسی چیزیں دی ان کے پاس نو بیٹے ہوئے اور نو کے نو حافظ قرآن تھے تو کتنی بہترین عورت تھی کیسی بی نے اگر اپنی نیمت کو لے لی ہے تو اللہ کی ناشکری نہیں کی بہترین بیوی تو وہ ہے کہ جتنا پیسہ اگر شوہر کما رہا ہے تو زیادہ مطالبہ نہ کرے اس کے مال کے اندر ہی اپنا خرچ کرے قرآن کی آئے تو سورہ, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کہ جب نبی کی بیویوں نے زیادہ مطالبہ کیا تو قرآن کی آیتیں اتر گئی کہ بھائی جتنی طاقت ہے شوہر کی اس کے اندر ہی خرچ کرے بہترین بیوی کون ہو سکتی ہے جو ایک شوہر کے لیے اچھی ہو سکتی ہے کہ دونوں آدمی مل کر اولاد کی تربیت کریں۔ جو صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سرسر سر حدیث نمبر 5002 ہے میں اب دونوں کے لیے یہی نصیت کرنا چاہوں گا کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں دونوں ایک دوسرے کے غصے کو سمجھیں دونوں ایک دوسرے کے گسے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کریں اگر مر زیادہ غصے میں آ ہے تو بیوی بی جو اس کو برداشت کر لے اگر بیوی بی کبھی گسے میں آ رہی ہے تو شوہر سن لے دونوں ایک دوسرے پر شک نہ کریں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں ساتھ سسر کا یہ خیال رکھا جائے اور ننت کا بھی خیال رکھے اسی طرح सास کا بھی خیال رکھے دونوں ایک دوسرے کے گھر والوں کا خیال رکھے اگر ایسا کرتے ہیں تو گھر میں سکون پیدا ہوگا میں یہی گزارش کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اگر ایسا ہوگا تو اس گھر میں طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی ہے وہ گھر جنت ہوگا اللہ تعالی گھر کو جنت بنائے امین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالیہ و صاحبین والسلام علیکم ورحمۃ